اور وہی ہے کہ میاں اتارتا ہے ان کے نا امید ہونے پر اور اپن رحمت پھیلاتا ہے اور وہی کام بننے والا ہے سب خوبیوں سراہ